اور ان کا خلاصہ اور نام ہے مسلمانوں میں اپنا نظریہ اور شوق اور دیا گیا کرنا حکومت نہیں رہا شیطان کا مسلمانوں میں اپنا نظریہ اور سوچ قتل کردر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارکہ تعالی نے آدمیوں کو بھی فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کا انسان کا کھلا دشمن ہے اور دشمن ایسا ہے کہ مخفی ہے زہر, میں. زہر دشمن کو بچوں کی تدبیر کرزا ہو سکتا ہے کئی ویک سالا سال دشمنی چلتی لیکن دشمن کا وار اندر نہیں چل سکتا موقع نہیں ملتا لیکن جڑا دشمن خفیہ ہوئے بخری ہوئے چھپیا ہونے تو بچنا بہت مشکل ہے اور دشمن پھر دو طرح دن ایک ہوتا ہے ظاہری مال جان کا دشمن اور ایک ہے ایمان اور دیشمن ظاہری دشمن جہ مال اور جان کا دشمن خود قرآن کا وار چل گیا ہے بندہ دخل ہو گیا ہے لگا گیا چلو جان گئی ہے ایمان تو بچے گا جانا تو ہے گڈی تھلے آ کے بھی کرٹ لگی بھی جا سکتا ہے بیمار ہو کی بھی جا ہے لیکن اگر ایمان گیا اور جان چلی گئی لیکن جا ایمان اور دین دا دشمن ہے نا وہ انتہائی کے اور کے اور, اور اللہ تعالی نے شیتان نو دشمن اس نقطے سے فرمایا ہے کہ انسان دے ایمان اور دیشمن ایسا عجیب دشمن کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ انہیں جو بڑا دشمن ہے تمہارا شیطان یہ اور اس کا قبیلہ اس کی ذریت اولاد وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں دیکھ سکتے اور یہ تمہارا بڑا دشمن ہے پھر گناہ کفر کرواتا ہے فیرخواہ بن کر عباث علی شعل الی انسان فر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی مثال ایسے ہے کہ انسان کو کہتا ہے کفر کر گناہ کر قلما کا جب بندہ کفر کر لیتا ہے فار آئی بری امین کا پھر شدال بندے کو کہتا ہے جی کہ میں تم سے بری ہو کیا امدین خاص اللہ رب حرکین میں تمقوال سے ڈرتا ہوں ا کے پھر کہتا ہے میں سے بھری ہوں میں الہ تعالیٰ کو لرنا ہوں دستو ایسی دشمنی چیز کوئی شک نہیں کیونکہ ایک جن میں دشمن آخیے وہ ممکن دشمن نہ ہو اپنے گمار چ دشمن بنا رکھیے لیکن جن کو رب دشمن فرما دشمنی شک نہیں ہو سکتا وہ پک کے اس دشمنی شک کرنے والا مسلمان بھی نہیں رہنا جہا ماہ چل رہا ہے یہ پیسے دو چار پانچ لاکھ پایا ان کی بھی فکر ہے گھروں دکان دو گد باہر نکلتے ہیں ضرور خیال اس پاس ہوتا ہے کہ میرے کو پیسے نے کچھ بھی ہو کی پتا بینک چ نکل رہا ہے بندہ, بندہ بیٹھا ہو رہے دے دا پیسے کی بھی فکر لائق ہوتی ہے جدو تک وہ منجلے مقصود اگلے بندے ہاتھ یا بینک چ نہیں پہنچ جاتے سام خلبلی مچھی دیں چار لاکھ روپیہ جان بھی جا سکتی انہیں اگلا گولی مارنے لگا جائے روپیہ چار پانچ لاکھ لے جائے یہ فکرا ساندی لیکن صرف نہیں لیکن جڑا مان کا دشمن ہے چوبی گنٹے چوکنے آلے سام سات کام لگ جان گے دس دس اکی چوکنے اور ایمانٹ کے معاملے چکرے نہیں رہتے ہر ویکو بہت سارے عملے نے اور ایک کملہ جا شان اپنا اور سوچ منتقل کر رہے وہ کی ایک ہے اللہ تعالی تکلیف پیدا کرنا ایک ہے ربے کو جلاد کا فیصلہ بولو کہ ایک رب فیصلہ ایک, ایک تکلیف اور ایک ہے رب سونے کا تابوت ہوبادت کے لائق ہو تر چیز شانبارک و تعالی اپنا خالق بھی سمجھد اس گل کا کری تو نے مجھے پیدا کیا مینار آپ شیتان اس گل کا قائل ہے اس گل کا قائل ہے کہ مولا پیدا بھی میری پوری اور جس شہ میں مین شہ د بھی اقرار ہے جگہ پیدا ہے آہ آدم اسلام کو مٹی چو پیدا کی یعنی اللہ تعالی تخلیق ہے رب دی تخلیق نو منی ہے راب دی تخلیق عبادت دی گل آئی عبادت کے لائق بھی رب نیا جدو رب نے فرمایا بھی سجا ما مہمان آن تس جدا ایمان میں نے جب کو حکم دیا کہ آدم عل اسلام کو سجا کر آج کس چیز نے منع کیا روکا کرتے ان شریفریا کل کتاب تقریباً نو سو سال پرانی قرآن پاگ جی خیر کام ہو شیطان آگے جی میں آدم کو بہت تارا کہ نے تو آگے جو بنایا انٹی چنایا لیا میں جواب نہیں دے آیا جواب نے کہ لا اسجدو الا دوا میں سجدہ نہیں کروں گا میں عبادت کے لائق نہیں گا. سجدے, کا, سجدے کے لائق نہیں سمجھوں گا مگر صرف تجھے لا اسجدو الا علاقہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا مگر اللہ تعالی نو خطاب کر رہا ہے. شیطان آپ پوچھا بھی کیوں نہیں سجد کیا جی لا اسجدو الا علاقہ صرف تینو ہی سجدہ کرنا یعنی عبادت بلار پکا پکا ہی نہیں ربکم دیا معبود بھی منی بیٹھا معبود بھی bèhtha. منی بیٹھا رب خالق بھی کاسل تو ہوا یہ مطلب بھی خالق مالک بھی کوئی بھی ایسا ہے کہ پرانے والا مسئلہ یہ شیطان خلافتا لفظ بتا دیتے پی نے شردان نے اقترار کہ خلافتا اللہ بنایا تو پیدا کیتا یہ مطلب بندہ خالی رب نو اپنا خالق منمن بنتا سارے بولو یا خالی رب نو اپنا خالق من مومن بنتا مالک من موبل بنتا راجک من مل بنتا رب نو اپنا مہبود بنے عبادت لے کے رب نو ہی سمجھے ایڈا پکا تو ہی دی ہوئے کیا کہ میں رب تو سنا کسی بھی عبادت کرتا ہی نہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن پھر بھی مومن بنتا ایک اور چیز منگا تو اللہ بنے گا شیتان نہیں منی نکاف مطلب مسلح وہ رب سونے دا فیصلہ کی سی بھائی شروع کو آج تک آدم دن مینو سجدہ کرتے رہتا چھ لکھ سال ربادت کی جنتا فرشتے بھی پتہ چل رہا ہوں ربے دل جلال نے فیصلہ کیا خلیفہ بنایا اج یہ فرشتے رب نو خالق بھی منگے سی مالک بھی راجیک بھی منگ معبود بھی منگوا سی عبادت لے کے سات لیکن جب ربصلے مخلوق آدمل اسلام ربلوتھی رب کا خلیفا مخلوق ہے اور سجدہ دکھا جا لیکن آخیا یار جب خالق بالک رازق منیا راج معبود منیا محمود انہیا حکم بھی انہیں ہی بننا چاہیے یہ ہوا بھی خالق رب نو رب کی وردی نہ منو مالک وردی نہ رازق سریوں کی وردی محبوت بھی رابنی مرضی نا جدو فیصلے کی گل آپ رابنی مرضی کا فیصلہ کر دیں جیتان کیا فرشتوں نہیں سی پتا بھی جی آدمی اچھا اے نام مراد آگے بڑے بنے شیتان فرشتے مرے چو بنے آگے چو بن والے پتا ہے بھائی میں مطلب آتم مٹی چو بنے لے آگی نوریا نہیں پتا بھی نوری چو بلیا آدم مٹی چو بنے چاہتا نور آلہ اگ تنم کی شہلہ اگ تور سبان اللہ جنم گل کرتے سن مخلوق سن نہیں بولے انہوں کیا آ جی جلو خالق رابے مالک رابے رازق رابے اور اصل بھی رابدی دا سینا اے خالی رابدہ فیصلہ نہیں منیہ آگے جی نہیں یہ عظمت شان مرتبہ مقام تضیلا اے میری مرضی دی ہونی باقی مولا عبادت سجدے تیری مرضی <تحدث> میری مرضی اس کام مر فیصلہ تیرا نہیں میرا چل رہا ہے کہ کی کیوں نہیں سمجھتا کی میں آدم تو چمجا ملتا بس افضل افضل کیوں ہوا کہ میں آگے تو آگے چو بڑھایا گی بڑھایا ہوں یہ مطلب یہ نکلیا بھائی فضیلت دینا دے, دی دے مطابق رب دے دے نو افضل آلہ وڈیرا بناونا اپنا ریشوا بناونا ربزیلا اور شریعت دے پیمانے دے تول کے بنا رو کیوں کی کسی نو وڈی بنا لینا اپنی خبر غور کرو اللہ جن وڈی بنا شریعت خان کیا شریعت جمدیا شریعت جنوب شریعت تو اہل کرا جی جمدے ہوں یہ فیصلے اڈیرا بنا رحبر رہ رہنما لیڈر چننے اپنی وردی دا کدی رب رسو شریعت نو ویخ ہوں جنہ دن شریعت کا فتوا بے دینی بےدینی و فجور اور زلم د رب تالا شریعت یا کافر یا پہلے توڑ کے رب جی شریعت رب بھی اتو وڈا سڈا بناو راضی ہے میرے لیے جا گئی اہلیت کردار سیرت علم عمل امن تقویٰہدگاری ایک پاس رکھو خالی نسب دی چلی دیکھو ابتدائی دور دی دلکل پہلے خلیفے دی گل دسنا تو پھر اندازہ کرو شریعت کی آخری پیتکو کی بھائی جدو آپ علیہ سلاد اسلام کا اس وسال مبارک ہوا ذہنی دنیا تردہ کر فرمایا حالی آپ کا جسا چار بائی مبارک اور خلیفہ خلیفا چڑھنے گا ایک پاس ان لکھا کسرت ایک پاس مہاجری قرعش کیونکہ ڈمکل سن مدینے والے انسار سن قریشی سن مختلف قبیلے ہوں جی سن اپنا خلیفاڈ جو بنے جی سڈیا قربانیاں بڑی بے کو مہاجرین نہ دی ہجرت جب کے گہنے. اسا اللہ اللہ کو گڑکے گئے اصل اللہ تعالی محبوب علی سلاح کو تشریف بھی سڈے کو لے لیا اصل سب کچھ قربان کیتا جہے مہاجر بھائی آئے مت چڈ کے اص تربانیاں دیا کہ دو گھر میں زمین ادی محاجر بھائی کرا دیتی کہ دو تلاک دے بار مہاجر بھائی دینا قربانی ہاکم سڈے ہونا چاہیے خلیفہ سڈے چو ہونا چاہیے اور بھی زیادہ ساری تعداد بھی زیادہ مہاجر ہی نا آخ لگے یار اکا می مکا چڈیا خلیفا ہونا اللہ اللہ! اللہ! اللہ! ہو ایک حدیث ٹوٹلی دو لفظی حدیث اللہ دو لفظ ہیں تولیا جا رہا ہے کہ ہاکم بڑھن دے آپ نے حدیث بیان فرمائی سیریک اکبر سرکار فرمان لگے بھائی انسار صاحب قربانیاں مہاجرین بھی برحق لیکن جس ہستی دا خلیفہ چن کا فرمانیا نشان ہے من قریش کے خلیفہ جدو بھی بنے گا جو بنے گا غیر قریشی خلیفہ نہیں بن سک وہ تادر سن کثر قربانیاں سب کچھ ہونا کیوںکہ بے شک انسار آ مددگار دین دے دیتے قریشی نہیں جدو اللہ کے حبیب نے سن اجازت نہیں خلیفہ بنان دی اسی مطالبہ اب تو بات نہیں اللہ صحاب پارکش چلیے اپنا فیصلہ چلیا یا رسول بولو آئیے نہ آئیے یہ تو یہ تو یہ تو ایک کرنے ہے لائن سارے چک دیں فری حد شیتان بھائی ہے کوئی بھی تو فیصلہ نہیں منیا رات نو خالی جلدی فون کروارے ہوئے سارے لگے گئے پاس بھائی جاں چلیے تو میرے مار بھی دلی گنٹا جمع پڑھا کی بول گیا جمع دکان شیطان نے خالق بھی رب نو منیا مالک بھی منہ محبوب بھی ہوا یہ تصیقی حکومت کی گل کی اور جناب نو پتا چل جائے اسی طرح کئی مولوی نو اپنا وڈیرا بنا کئی پیرا نو وڈیرا بنا لیکن کدی ان شریعت بھی تو لیا جے مینو دسو اسلام مولوی پیرنا ہے یا مولوی پیر نریت ویسے مولوی صاحب اور لیڈر وڈا ہے پیر صاحب وڈا ہے مولوی صاحب وڈا یا شریعت وڈی ساڈا تو پیڑ دمولی جو مرضی لات دکھے سی کریں سا پیڑ سا ملک ہے جو مرضی کرے ساڈا وڈیرا یہ نہیں گلے یہ فر غور کر لو کہ یہ شیطان کیوی منتقل کر رہے سوچ پیر منن کا فیصلہ تیرا نہیں ہونا چاہیے امیر اگر شریعت کنڈے سے پورا اتر ہے تو جدو امیر بنا سمجھ تیرا فیصلہ نہیں تو رب کے فیصلے اپنی شریعت مطابق شیتان تو جدا ہو جائے گا اور جدو ت شیطان طرح ذاتی چلتا پیا فصیلت رب کے فصیلت نہیں ہوئی ربصلے تو دی کوئی نہیں تو سوچ رب رسول لے رہی تیری سوچ شیتان کسی طرح میرا جسم بلکہ اس وقت چند لوگ نے جہاں آتے نے رب لوکی مولا جسم بھی تیرا مرضی بھی تیر بہت گھٹ لوگ تو پہلا تک نہ کتنے لگے سر بیٹھے ہو کتنے لگے سر بیٹھے ہو بندے کی دعوت نہیں سی دعوت کی ختم شریف ہونا ختم کی ہونا رب کے ربول کا نہ لیا جانا فیصلہ یہ بھی نہیں رب کے دین کی محفل جان ہے تو ربیب جانا یا اپنی مرضی نے سر تو لے کے پہلے تک ساڈا ہولی ہے اللہ تعالی نے چہرہ دتا ہے سڈے گھر ماوا بہن نے انہوں نے داڑھی لگی ہے ماوا بینا کی داڑی ہے جہاں رب سان لائی رب بیٹھے باد بھی بن دوک بھی منگو لیکن اس معاملے فیصلہ مقبول <سؤال> کوئی نہیں لباس پا رہے ہو اپنی قسم کے رسول <سؤال> کے فیصلے کا لباس ایک صحابی پی رنگیاں ہاضی آبل نے سلام دا جواب نہیں سلام دا جواب دینا فرد نہیں دتا صحابی پریشان ہو گیا گوچا یار سولہ کی فرمایا ہاضی آبل گفار جسم تو تا دے کپڑے تو رنگ ہوا دلہ لینا کچا رنگ چپڑا سدار نے تندور چ لکڑا پا ان جلا دفرا کا پسندیدہ رنگ اللہ رسول کا پسندیدہ جسم تیرا کل میں الہ رسول دا پڑے اور جسم تیرا نہیں ریا جسم رب نے دتا ہے سورکے ملے مرضی, تیری نہیں چلنی مرضی پدا پاس مینو دسو شربا یارویں سدکے دتا مدینے والے سدکے دتا جدو چلن پھرن کے قابل ہوا پینٹو یہ فیصلہ کتوں لیا جی رسول کا رب دسول سدکا ملیا جت سا گھنٹہ شاہ جدو اگریز حاصل کریں کمیشن وکری پانچ گھنٹے پہلے وکری وہ فیصلہ کہ میلاز کا مہینے شادی ہے شادی کے فیصلہ چلتا کہ اگر کوئی آخر اپنا طرح نہ کرو ڈور ساز بازی ڈور ڈمکی نہ کرو فوج کی تھوڑی کلن کا ختم ہے نیکا رسول مرضی کا ساری مرضی اللہ ویگ لو <سؤال> شیتانی سوچ سڈ منتقل کر کے شیطان دا کوئی قصور نہیں ہو شیتان کا رب مخالف منہ ہے مالک نہیں منع ہے ناجک بھی منع ہے محبوب بھی منہ ہے رب دا فیصلہ نہیں کھانا مسلمانوں اپنی روز مرہ دی زندگی تجارت تجارت دے اصول ہیں کہ نہیں نا کورے کمی چیز دو نمبر ہے ایک نمبر ایک نمبر دس نہیں ہے انہیں سب لا لو کہ تجارت اِسی کر رہے ہیں آیا اللہ رفور کی مرضی کے مطابق خدا رسول چل رہا ہے یا چل رہے از ناجائز پہلے ویخنے یا نفا نقصان پہلے ویخنے اج کل کا قانون پہل رہا ہے کوئی مرے نہ مرے ساڑھے پانچ کرے نفے نقصان کو دیکھو بھائی جائز ناجائز مولویوں کا مسئلہ Allah جیز نا جائز کار کاروبار ہلا لے یہ کاروبار ہے مارکیٹ ہے مارکیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں خدا رسول کو چھوڑو اگر خدا رسول کے ساتھ چلتے ہیں تو مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے سکتا مارکیٹ ساری جھوٹ پر مشتمل ہے ڈنڈی دو نمبری پر مشتمل ہے لہٰذا اگر ہم حضرت صاحب نہیں چلتے تو ہماری دکان نہیں چلتی لہٰذا ہم یہاں پر فیصلہ خدا رسول کا نہیں مانیں گے ہم مارکیٹ کا فیصلہ مانیں گے جیسے وہ کہیں گے اس طرح چلیں گے اور جیسے ہمارا نف خوش ہوگا جہاں سے ہمیں نفع آئے گا ہم نے وہ فیصلہ تو پھر دیکھ لو کہ اصل اپنے روزمرہ کے کمن فیصلہ اللہ رسول بیچے یا اپنا مندر کر دے آ شان کا کوئی جرم نہیں خالی فیصلے تو کافی ہیں ربھیے مالک <سؤال> بھی منیے رازک بھی منیے لیکن جب فیصلے کی گل <سؤال> آئے جا کی گزارا نہیں ہوتا راب دل <سؤال> چلیے جی گزارا نہیں ہوتا مقام کتنے پہنچ چکے اللہ <سؤال> جی جی ہوئے تین تی ہر کام کے اندر اتباع شریت متا دیکھنے اور چلا